یا ایوہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون اے کافروں آج کوئی عذر نہ پیش کرو تم جو کچھ دنیا میں کرتے تھے آج اسی کا بدلہ دیے جاؤگی قیامت کے دن اہل نار کی توبیخ کرتے ہوئے ان سے کہا جائے گا کہ اے کافرو اب تمہاری کوئی معذرت قابل قبول نہیں معذرت کرنے کا وقت دنیا میں تھا جو گزر گیا اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا یہ تو قیامت کی گھڑی ہے جہاں بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور تم نے تو دنیا میں اللہ کا انکار کیا اس کی آیتوں کی تقذیب کی اور اس کے رسولوں اور مومنوں کے خلاف جنگ کی اس لیے تمہارا انجام معلوم ہے